سلام سید الانبیاء السنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو جال کے فتنے سے خبردار کیا ہے ڈرایا اور میں بھی تمہیں اس کے فتنے سے خبردار کرتا بتاتا ہوں د کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی کر دی ابتداء میں د کا معاملہ واضح نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی ابن سیاد کو ابن ساحد کو د ج سمجھتے تھے لیکن بعد میں وہی نے اس معاملے کو واضح کر دیا پیدجال کا مشہور ضرب قیامتوں کا اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک مہینے کے برابر ایک دن ایک ہفتے کے برابر باقی چیز ماحول کے مطابق اس پہ پوری دنیا میں وہ گھومے گا مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اور وہ بہت بڑا جادوگر ہوگا کرتب دکھائے گا آپ نے آسمان سے بارش نازل کرنا زمین سے کھیتی کا اگانا گردوں کو ندا کر کے دکھانا اور اس کے پاس ایک جنت ہوگی ایک جہنم ہوگی لوگوں کو کہے گا میں تمہارا رہا ہوں حادیث میں یہ باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہوں تو جو لوگ کمزور عتی اور کمزور ایمان والے ہوں وہ پہ جا کے یہ کرتب دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں گے اس کو سچا سمجھ دیں گے اور فکنے کا شکار گے تو اس فتان سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ اور طریقہ کار کیا ہے فرمایا ہے کہ جو آدمی سورہ صاحب کی ابتدائی دس آیات یاد کر لیں وہ آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا سورہ صاحب کی پہلی دس آیتیں زبانیں یاد کر لی جائیں تو بندہ ججار کے کتنے سے بچ جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب نماز کی آخری رکت کے تشہد میں بیٹھو تو چار چیزوں سے پناہ مانگ لو ایک عذاب جہنم عذاب قبر اور زندگی موت کا کتنا اور چوتھا مسیح تجار کا فتنہ ان چار فتنوں سے چار چیزوں سے پناہ مانگ لو اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللہ عمینِ اور بن عذابی جمنامہ بن عذابی قبری ابن فٹن علبا بل مبار ابن فتنة المسیحی تجار ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں اللہ عمین اعوذ کا من الماخ کا نیب تو یہ دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجار کے بچنے سے بچنے کے لیے یہ اس سے بچنے کے لیے جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا رہا ہے ایک ہر نمبار کے آخری تشور میں یہ دعا لازمی طور پر کی جائے اس کے بعد پھر جو دعا آپ چاہتے ہیں مابین اور دوسرا سورہ صاحب کی ابتدائی درخت آیات وہ زبانی یاد کریں یاد کرنے کا اہتمام کریں تو یہ بھی تجار کے کتنے سے بچاؤ کا سبب اور باعث ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توقی دے تو میرے